چاچ نظر خیرات مالسرا یا تالکن یا تنجیزن سید کے سین دے حاصل کرا چینے شراہ جہاد میں پل نل مال سی نے کا ارادہ کروں بیر اسلام اور ا جہد چدی نہ نبی می تصدق بكل المال البتہ مشورہ آ مشورہ دے سر نبی علیہ السلام مشورہ وکلا جو تصدق بكل چری داموسن تصریر ارادہ ہو کہ نہ تصدق موثن جیزان یا طالقان مدار سین سیدہ لیکن بلدی بیان دے مشورہ دار چخوسن چ سنے طاقت نظر دل صبر کول میں اسوان دی سد بالکل تھا یا نظر بالکل بالکل عبد اللہ دیو راغب روانو دیو قائدون کے نامیہ القام الخل کی کال اقلس اللہ من تو آسار و تو بے زمانہ یاد شکریہ مقبولیت تو بے زمانہ چاللہ زما توبه قبول قبر شکریہ شکریہ تنویر نبیر السلام ہم سکھانے شان جدا دی. سار کران سبا ماضا داس سال